کیسے یاد ہے سبق پہلے اوپر سے دیکھ کے سناؤ باری باری باری باری باری باری باری معلوم نے جو وضاح کیا گیا وہ کسی معلوم یعنی خاص طور سے ہاں فرد کی تخصیص میں وہ بھی تشخیصی نہ مڑیں اور کسی قسم کی تشخیص میں جیسے حاضر ہوں جیسے انسان جو افراد کے ایک مجموعے پر مشتمل ہوف یافظ ہوگا جیسے کتور مسلم ہونا مشرقی درمیان دینا ممکن ہے تقریب بغیر کسی رکاوٹ یا نہیں بدونی فی حکم کتاب کتاب کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر حکم خاص خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر ٹھیک ہے ہاں جی زبانی عام کی تعریف خاص کی تعریف خاص کا حکم آپ سناؤ جی. پہلے عام، آم چلو ٹھیک ہے خاص پہلے سناؤ جی. جم امن المسمہ یادی یا جم امن الفرادی عجوب العالمی چلو جی آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو اس نے حکم بیان کیا ہے یہ حکم غلط ہے ایک تو اس میں غلطی یہ ہے کہ اس نے خبر واحد کو قیاس کے برابر لا کھڑا کیا انقابلہ ہو خبر واحد ہی اب القیاس تو یہ خبر واحد کو رد کرنے کے لیے چور دروازہ بنایا اس نے حدیث کا انکار کرنے کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ نظریہ ہی باطل ہے کہ خبر واحد قرآن کے خلاف آئے گی مقابلے میں آئے گی ممکن ہی نہیں ہے لو من غیر اللہ لوجدو فی اختلاف کثیرہ خبر واحد بھی اللہ کی طرف سے ہے خبر متواتر بھی اللہ کی طرف سے ہے قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے سب وحی الہی ہے اور چوتھی بات کہ خبر متواتر اور اخبار احاد کی اس طرح کی تقسیم یہ اہل الحدیث کی نہیں ہے اہل الرائے کی ہے اور مقصود اس سے حدیثوں کو ٹھکرانا اور رد کرنا ہے اہل الحدیث کے ہاں خبر متواتر اور خبر احاد کی تقسیم نہیں چلتی یہ تقسیم ہی غلط ہے ہاں صرف زیادہ سمجھیں ہوں کسی کی تو اس کو متواتر کہہ دیتے ہیں نہیں متواتر کی لگی بھدھی تعریف کسی نے نہیں کی محدثین نے یہ متاخرین نے اہل الرائے سے متاثر ہو کے اصول حدیث میں تواتر اور احات کی تقسیمیں کی ہیں بہرحال یہ اصول حدیث کا موضوع ہے قصہ مختصر کہ یہ اس کا قانون غلط ہے خاص قرآن کا ہو یا سنت کا وجوب العمل بھی لا لامہ تھا بس یہی حکم ہے اس پر عمل کرنا ہر صورت میں لازم ہے آگے اس نے مثالیں دی ہیں مثال حفیق ہی تربس نبی انفصن صلاطہ قرو ان یا تربس نبی انفصح صلاطاتہ قرو ان فن لفظ خاص صنفی تعریفی عدد معلوم لفظ ثلاثہ خاص ہے معلوم عدد کی پہچان میں ثلاثہ سے مراد کیا ہے تین حکم کیا ہے متلقات جو ہیں تین قرو تین قرو اپنے آپ کو روکے رکھیں کہتا ہے فیاجی بعم البی تین پر عمل کرنا واجب ہے تین قر پورے کرنا واجب ہیں وَلَوْ وَلَوْ اگر لفظ قر سے ہم مراد لے لیں توہر کماز شافری جس طرح کے اوام شافعی کا موقف ہے بے اعتباری وہ کہتے ہیں اس اعتبار کے ساتھ کہ ان تحرا مذکر دون الحید لفظ تہر مذکر ہے جب کہ حیض کا لفظ مذکر نہیں ہے اب یہ اس نے اشارہ کیا اس قانون کی طرف اقرا میں آپ نے پڑھا ہے عدد اور معدود ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں تین سے لے کے نو تک عدد اور محدود کیا ہوتے ہیں مطلع، مطلع، لفظ بولا ہے اللہ, اللہ نے ثلاثہ لفظ کیا بولا ہے تو لہذا قر سے مراد اقرا سے ہم کیا مراد لیں گے معنس کیا مراد لیں گے مذکر مذکر مراد لیں گے کیونکہ ثلاثہ معنس ہے نا دی. تو پھر محدود کیا آئے گا مذکر تو توہر کیا ہے مذکر اور حیض کیا ہے معنس تو لہٰذا ثلاثت قروع ان سے مراد کیا ہوگا تین توہر تین دوحر، یہ دلیل ہے امام شافعی کی کہتے ہیں کہ اگر ہم اعتبار کر لیں کہ تہر جو ہے یہ مراد ہیں اقراء سے اگر اکرا کو محمول کیا جائے اطہار پر اس طرح کہ امام شافعی اس بات کی طرف گئے ہیں اس چیز کا اعتبار کرتے ہوئے کہ تحر مذکر ہے حیض کے علاوہ حیض مونس ہے تہر مدکر لہذا یہاں سے کیونکہ عدد منس ہے تو مذکر تہر مراد ہوگا وقت واراد کتاب و فل جم ایلفظ <التَّعْنِيس> تو قرآن کا جو لفظ ہے وارع در کتاب و وارد ہوئی ہے فی الجم بلفد تانیس <التَّعْنِيس> لفظ ثلاثہ کو معنس لا کر دلہ اللہ علّہ جم جب لفظ ثلاثہ لے کے آئے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ جمع مذکر کی ہے معنس کی نہیں ہے اور مذکر کیا ہے توہر لہذا یہاں سے توہر ہے وہ کہتا ہے کہ لمیل القراء التحار اگر اقرار کو اطہار پر محبول کر لیا جائے لازمہ ترک العمل بحاد الخاص تو لازم آئے گا کہ اس خاص سے عمل ترک ہو جائے تین کا کا ہے نا تو اگر ہم مراد لے لیں توہر تو تین توہر تو کبھی پورے ہوتے ہی نہیں تین توہر تو کبھی پورے نہیں ہوتے کیوں کہتا ہے لادیمہ تر کل املی بحاد الخاص اس خاص کے پر عمل چھوڑنا لازم آئے گا لی انا من من حمال توہری لا یو جب و کیونکہ جو آدمی اس کو تہر پر محمول کرتا ہے وہ تین تہر کو واجب نہیں کہتا بل توہرئی نے بلکہ دو تہر تو پورے ہوتے ہیں وہ بعض سالسی اور تیسرے توہر کا کچھ حصہ ہوتا ہے کون سا توہر اللہ دی واہ اللہ دی واقعی جس میں طلاق واقع ہوئی ہے توہر میں طلاق دینی ہے نا جب توہر شروع ہونے کے بعد طلاق دے گا تو جس توہر میں طلاق دی ہے وہ توہر پورا تو نہیں ہوگا نا آدھا یا آدھے سے کم یا آدھے سے زیادہ پہلا اور دو تہر باقی پورے تو قرآن میں کیا آیا ہے سلاساتہ قرون قرآن میں کیا آیا ہے تو لفظ ثلاثہ خاص ہے تین پورے ہونے چاہیے توہر میں طلاق دی جائے اکرا سے مراد لیا جائے حیض تو پھر تین حیض پورے ہوتے ہیں کیونکہ تہر میں طلاق دی اس کے بعد پہلا حیض پورا دوسرا حیض پورا تیسرا حیض جب پورا ختم ہوگا تو کام ختم ٹھیک ہے تو یہاں سے مراد قرو سے حیض ہے توہر مراد نہیں ہے اس کے اور بھی کچھ دلائل ہیں صورت الطلاق فن خالا خاصہ تین مہینے ایض نہ آنے کی صورت میں عدت کتنی ہے ولہ عزنا وَلہ اِسنا منل مہیز مہیز اور لم یہیز ان کی عدت کیا ہے سلاستا اشور ہاں حیض نہ آنے کی صورت میں تین مہینے عدت مقرر کی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ عدت میں اصل توہر نہیں بلکہ کیا ہے حیض ٹھیک ہے اور بھی دلائل دلائے باقی یہ امام شافعی کی بات ہے مذکر مونس والی تو بھائی لفظ حید مذکر ہے لفظ حید مونس نہیں ہے لہذا یہ اعتراض عبادت نہیں ہوتا اتنی بات سمجھ آ کہ امام شافعی کے نزدیک قرس مراد اور احناف کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک حیض اب اگر توہر مراد لیں تو پھر کیا ہوگا تیسرا حیض شروع ہوتے ہی عدت ختم ہو جائے گی اور اگر حیض مراد لیں تو عدت کب ختم ہوگی تیسرا حیض ختم ہونے کے بعد سمجھ رہی یہ بات کی؟ اس طرح کے کئی ایک مسائل نکلتے ہیں اب اگر حیض مراد لیں تو تیسرے حیض کے دوران رجوع کرنا جائید ہے اور اگر تہر مراد لیں تو تیسرے حیض کے دوران رجوع کرنا کیونکہ عدت ختم ہو گئی پھر عورت جس کو طلاق ہوئی ہے تیسرے حیض میں وہ کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے اگر تہر مراد لیں تو اور اگر حید مراد لیں تو جب تک تیسرا عید ختم نہیں ہوتا اس وقت تک وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی اسی طرح مرد کے ذمہ ہے طلاق یافتہ عورت کا نان و نفقہ نفقہ و سکنا تو تیسرا حیض شروع ہوتے ہی اس کی روٹی بند اگر توہر مراد لیں گے تو اور اگر حید مراد لیں گے تو تیسرے حیض کے دوران بھی اس کو روٹی پانی دینا پڑے گا تو وہ تو آخری طلاق کے بعد ہے نا ہاں تیسری طلاق کی بات ہے یہ. یہ تو پہلی دوسری کی ہم بات کر رہے جو تو پہلی دوسری میں ہوتا ہے نا اچھا آگے اسی طرح عدت کے دوران قانونت نے طلاق دی ہے نا تو عورت خلا لے سکتی ہے اگر ہم مراد لیں گے تو تو تیسرا حیض شروع ہونے کے بعد عورت خلا اور اگر حیض مراد لیں گے تو تیسرے حیض کے دوران عورت خلا لے سکتی ہے اسی طرح عدت ختم ہونے کے بعد آدمی اپنی متعلقہ بیوی بی کی بہن سے نکاح تو اگر تہر مراد لیں تو تیسرا توہر ختم ہوتے اور تیسرا حید شروع ہوتے ہی اس مطلقہ کی بہن سے شادی رچا سکتا ہے اور اگر حید مراد لیں تو پھر اس کو انتظار کرنا پڑے گا اس کے ختم ہونے کا اسی طرح چار عورتوں سے مرد کے لیے نکاح کرنا جائزہ نا چار عورتوں سے تو چوتھا نکاح کب کرے گا جب عدت ختم ہوگی توہر مراد لے تو پھر حیض تیسرا شروع ہوا نکاح کر لے لیکن اگر حیض مراد ہوں تو پھر آگے نکاح کرنا ناجائز ہوگا جب تک حیض ختم نہیں ہوتا اسی طرح میراث کے حکام ہیں کہ بندہ مر گیا اس وقت جب عورت تیسرا حیض گزار رہی تھی تو اب وہ عورت بندے کی وارث بنے گی اگر حیض مراد لیں اور اگر تہر مراد لیں پھر وہ <ت Att dent> وارث اسی طرح بی بی اگر مر گئی تیسرے حیض میں تو مرد اس کا وارث بنے گا اگر حیض مراد لیں اور اگر تہر مراد لیں تو پھر وارث ان باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کوئی مشکل پڑھے پھر فعی الخرجو الحال حکم رج آتی فی الحیداتی سالث اسی سے تخریج کیا جائے گا تیسرے حیض میں رجوع کا حکم کہ رجوع ہو سکتا ہے تیسرے حیض میں کہ نہیں اور رجوع کے حق کا زائل ہونا غیر سے لکھا کا درست ہونا و ابتال ہو اور باطل ہونا و حکم الحب سی اس کو روک کے رکھنا وہ عورت خامت کے گھر میں رہے گی یا نہیں بل مسکن اب اس کو رہائش دینی ہے نفقہ دینا ہے کہ نہیں بل خلا عبل طلاق اور خلا اور طلاق اور آدمی کا شادی کرنا بھی یختی ہا اس عورت کی بہن کے ساتھ وار بن اور اس کے علاوہ چار وہ بعد میں بتائیں گے آپ کو وہ حکام علم اراسی مہکثرت اتعدادی وراثت کے حکام بھی مخصرت تعداد کے باوجود یعنی <تصفح> کہ یہ سارا کچھ اس کے اوپر موقوف ہے <تصفح> کہ آپ لفظ ثلاثہ کا <تصفح> کیا مراد دیتے ہیں سلاستہ قروع سے قر سے کیا مراد دے ہیں <تصفح> تو ہم کہتے ہیں ثلاثہ سے حیض سلاستہ قروع سے تین حیض مراد لیں کیونکہ خاص پر عمل تب ہی ہوتا ہے جب حیض مراد لیں تب ہوتا ہے جب حیض مراد لیں تو ہر مراد لیں تو خاص تین پر عمل نہیں ہوگا یہ ایک مثال ہے دو مثالیں اس نے اور دی ہیں وقت ہو گیا وہ پھر پڑھیں گے ہاں بالی منظور نے کی نہیں